رسول پہلی جنگ حیات مادی رضی اللہ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتل جزیرت العرب پہلی جنگ جزیرت العرب میں جو مسلمانوں کے نام اسلام کے علاوہ کچھ نہیں اور جو حکومت کو مادی کے سپرد نہیں کریں گے کیونکہ آخر انہوں نے شریعت آئین اسلامی کو نافذ کرنا ہے عدود اللہ کو نافذ کرنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا فیف رک اللہ پہلی جنگ میں اللہ تبارک بالا مہدی کو فتح کر دیں گے اور اس جنگ کے زمن میں ان ایام میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے دو چیزیں واقع ہوں گی ان کی برکت سے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر بیت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی رجوع کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی لشکر بڑھ جائے گا ایک چیز تو یہ عرب میں اس خطے میں ان کا فاتح ہونا ہے اس کے علاوہ دو چیزیں ہیں اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور دونوں چیزیں جو ہیں جو ہے وہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سچا ہونے کی پہلی دلیل یہ ہوگی ایک تو وہ بنیادی دلیل ہے کہ علماء اولیاء کا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا عرب میں ان کا فاتح ہو جانا کہ شام سے ایک لشکر بارہ ہزار کی تعداد میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا وہ کون ہے وہ, وہ،, وہ،, وہ الگ تفصیل ہے یہ سمجھیے کہ بارہ ہزار کا لشکر شام سے اعتمادی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے گا بخاری شریف میں موجود ہے ام المؤمنین سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مدینہ کے البیدہ جگہ کے ہوں گے بیدہ چٹیل اور کھلے علاقے کو کہتے ہیں بیدہ مدین مکہ کے باہر کی کھلی آبادی کو البیدہ کہتے ہیں جب یہ وہاں پہنچیں گے یو سف زمین پھٹے گی اور ان سب کے سب کو اس میں دھنسا دیا ایک شخص باقی بچے گا جو واپس جا کر اپنے دھنسنے کی خبر ناکامی کی خبر جا کے ان کو دینے والا تو سب کو پتا ہوگا کہ فلان عشکر روانہ ہو رہا ہے فلان جگہ پہ پہنچ چکا ہے اب مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے والا ہے اب مادی سے جنگ ہونے والی ہے اور اس وقت ان کے ساتھ ہی تیار ہوں گے کہ ان کا آمنا سامنا ہونے سے پہلے ہی مخالف سارے کے سارے زمین میں دھنس دیے جائیں گے اس حدیث میں اتاچر اجرنہ فرماتی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ کئی فیوق صف بیام کہ یہ لوگ کیسے دھنسا دیے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ بیام و جو ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں یہ یہاں دھنسا دیے جائیں گے ہم جو ان کے حامی پیچھے موجود ہیں کچھ لوگ وہاں دھنسا دیے جائیں گے تو جو وہاں دھنسا دیے گئے ہیں ان کا قصور کیا ہے وہ تو اس لشکر میں شامل نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالا ہر ایک کو ان کی نیت کا عجر یہ اگر لشکر کے ساتھ آئے ہیں ان کے ان کی نیت مخالفت کی ہے تو یہ دنس گئے وہ اگر وہاں دنسا دیے گئے تو ان کی نیت بیعت مہدی کی مخالفت کی ہے وہ وہاں دنسا سا دیے جائیں گے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی مسواقم کچھ لوگ ایسے ہوں گے قبائل جو مجبوراً داخل کیے گئے امائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ جو مجبوراں شامل کیے گئے ہیں وہ ان کا عالم کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اگر ان کی نیت امام مہدی کی مخالفت کی ہوگی تو آخرت میں سزا ملے گی ورنہ وہ اس گناہ سے بری ہوگی تو پہلا واقعہ جن سے حیط مہدی رضی اللہ عنہ بڑا واقعہ جس حیط مہدی کی تصدیق بھی ہوگی اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کے سچا ہونے کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان جو شکوک و شبہات جو تو اہل عقیدہ اور علماء سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اول ایمان لے آئیں کچھ فتح کے بعد ایمان لے آئیں کچھ مسلمان جو شکوک و شبہات کا شکار اگر ہوں گے تو وہ اس حدیث کے پورا ہونے کے بعد جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے یہ ان کے سچا ہونے کی ایک بڑی خبر ہے وہ ایمان لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ اس زمانے میں اور ہوگا جس سے پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے پوری دنیا میں ایک تہلکہ کا جائے گا اور صرف ان کے حامیوں میں ان کے لشکر میں شامل ہونے والے صرف صرف مسلمان ہی نہیں یہود عیسائی اور بڑے بڑے افراد جو ہے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اس واقعے کی وجہ سے وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو ہے قرآن کی دوسرے پارے کی کچھ آیات کو سمجھنا ہوگا اور تقریباً تین ہزار سال پیچھے جانا سید نہ حضرت موسیٰ علیہ قوم بنی اسرائیل میں محبوس ہوئے اور ان کا انتقال ہوا موسا علیہ صلاۃ والسلام کا موسا علیہ السلام کی قوم پر جہاد فرض کیا گیا موسیٰ علیہ السلاط وسلام اور حضرت ہارون علیہ سلاۃ وسلام اپنی زندگی میں جہاد کیا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد موسا علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل جہاد کو بھول چکی ہوگی اور بھول چکی تھی واقع ایسا ہے بھول چکی اللہ تبارک بتعلیٰ نے وقت کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام اور بعض تفسیروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلات سلام کے خادم حضرت یوشا بن نون آآ آآ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی سورہ کہف میں جن کا واقعہ وہ قالہ موسا لی فتح یہ فتح جو ہے یہ حضرت یوشا بن نون ہی جو ان کے ساتھ یوشا بن نون ان پر اللہ تبارک وطالعہ نے وحی کی کہ ہم آپ پر جہاد کو پھر سے فرض کر رہے ہیں اور جہاد کو جو ہے وہ قائم کیجیے اور لوگوں کو جہاد کے لیے لے جائیے کافروں کے خلاف جہاد کی ترتیب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو چکا تھا اس نو اس کو وقت کے نبی یوشا بن نون کے ذریعے اس کو کیا گیا تو اللہ کے تبارک کی طرف سے حکم یہ تھا کہ نبی نے خود جہاد میں شریک نہیں ہونا یہ دعوت کا کام کریں گے یہ جو ہے اللہ کا کلمہ لوگوں تک پہنچائیں گے ایک بادشاہ ان کے اندر سے مقرر کیا جائے گا جو امیر لشکر بھی ہوگا اور جہاں جہاں یہ فتح کریں گے اس فتح ہونے والے علاقوں کا بادشاہ اور حکمران بھی وہ ہوگا وہ ہدایات نبی سے لیتا رہے گا جہاد کی بھی اور حکمرانی کی بھی وہ ان کا ملک وہ ان کا بادشاہ مقرر ہوگا اب کون بادشاہ مقرر ہو ہر اختیار ہو گیا جہاد فرض ہے جی بالکل کرتے ہیں بادشاہ کون ہو ان کا کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ تبارک بطالیٰ مقرر کریں گے کسی کو وہی آئی اور ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا گیا بنی اسرائیل نے اس کو بادشاہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا دوسرے پارے کی آیات ہیں آیات میں پڑھ دیتا ہوں سمجھنے والوں کو ان کا مفہوم سمجھ آتا علم اس موسا کے علیہ السلام کے بعد تم ان قطب علیہ جہاد فرض ہوگا تو تم جہاد نہیں کرو گے انہوں نے کہا مالا کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے قد اخرجنا من دیارنا اینا ہمیں کافروں کی طرف سے ظلم سے آنا پڑ رہا ہے ہم جہاد میں ضرور شریک ہو یاد کا وعدہ کیا وقال الحبی ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ہاں بادشاہ مقرر ہونے والا ہے اب نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اذ قال اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ اللہ بادشاہ مقرر کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ ہم ان اللہ قداصم طالوت ملکا اللہ تمہارے پر تالوت کو بادشاہ مقرر کر رہے ہیں یہ ایموس علیہ السلام کے بعد کا واقعہ یوشا بن نون علیہ السلام کے دور کا واقعہ تالوت مقرر ہوئے ہیں اور برابر میں جس کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہے وہ قومیا مالکا ہے اور جالوت ان کا سردار ہے اور ایک لشکر تیار ہو رہا ہے اب جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ تالوط ہم پر بادشاہ مقرر ہو رہا ہے کا ہم نہیں اس کو مانتے کیوں نہیں مانتے بھائی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ سردار خاندان سے نہیں ہے تو غریب آدمی ہے محنت مزدوری کرتا ہے بڑھائی ہے لکڑیاں کاٹتا ہے لکڑیوں سے فرنیچر بناتا ہے چیزیں بناتا ہے تو ایمان والا ہونا اپنی جگہ ہے لیکن یہ سردار خاندان سے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کسی کے بادشاہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ علم مکمل رکھتا ہے جو کسی بھی مجاہد فاتح میں ہونا چاہیے اور کسی حکمران کو جو علم ہونا چاہیے وہ پورا علم اس کے پاس ایمان بھی ہے علم بھی ہے اور جہاد جہادی بدن اور جہادی طاقت بھی رکھتا ہے وقال اللہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد پر ہاں انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ولم یو استم من المال اس کو وہ مالدار خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تو اللہ نے ارشاد فرما ان اللہ علیہ اس کے سچا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے تم پر چنا ہے وہ زیادہ اللہ نے اس کو علم میں اور جسم میں تم تم سے فوقیت دی وہ علم میں بھی تم سے آگے ہے اور جہاد میں جس چیز کی ضرورت ہے بدن اور طاقت کی وہ جسم میں بھی تم سے قوی ہے اور باقی تم اللہ کی انتخاب پر تم اعتراض نہیں کر سکتے واللہ یؤتی ملکه من یشاء اللہ جس کو چاہے یہ بادشاہت حکمرانی عطا کرتا ہے قوم نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ایمان والا ہو یہ ہم کوئی اور مقرر کیا جائے تو نبی نے کہا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم میں بادشاہ وہ مقرر ہوگا جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا وقال لهم نبیهم ان آیه ملک اب قوم بنی اسرائیل نبی سے جھگڑ رہی ہے کہ آپ نے اس کو اللہ سے کہہ کے کیوں بادشاہ بنوایا اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا انہوں نے کہا اچھا اس کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہی سچا بادشاہ ہے اور اسی کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا ہے تو نبی کہہ رہے ہیں ان نہ آیا تو ملکی ہی اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کو متابو تو فی ہی سکی کہ اس کے پاس تبوت سکینہ ہے تبوت سکینہ کیا تابوت تو آپ جانتے ہیں ایک بڑے بکس کو کہتے ہیں لکڑی یا لوہے کے وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا جس میں پہلے کے دوسرے انبیاء حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سام بن جایا کرتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور اس طرح کی ان کی کچھ اشیاء جو تھی مستعمل ان کی یاد ان کی یادگار وہ اس تابوت میں ہوا کرتی تھی اب بنی اسرائیل کیا کرتے جب کہیں مشکل پیش آتی بارش نہیں ہو رہی اس تابوت کو اٹھا کے لے آتے اللہ سے دعا کرتے تابوت آ جاتا اور دعا کرتے بارش آ جاتی دشمن کے خلاف فتح نہیں ہو رہی اس کو لے جاتے دعا کرتے فتح ہو جاتی اس کی برکت سے تو یہ تابوت جو تھا یہ بنی اسرائیل کی نہ ملکیت میں تھا اور نہ ان کی دسترس میں تھا یہ جب چاہتے اس کو سامنے لے آتے ایسا نہیں تھا اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں محفوظ تھا اور یہ فرشتوں کی نگرانی میں تھا جب اللہ چاہتے فرشتے اس قوم میں لا کے رکھ دیتے اور جب اللہ چاہتے فرشتے اٹھا کر اس تابوت کو لے جاتے قرآن کی آیات بتا رہی ہیں وکال الحم نبیم انکی کم و تابو تم فی سکین تم ربی کم ایک تو سکون ہے اللہ کی طرف سے رحمت وہ بقی تم مما ترا کا بقیہ چیزیں ہیں اس میں اور یہ تمہارے دسترس میں نہیں بلکہ وہ بقیہ تم مما تارا کا آلوموسا وارون تخمل ملائکا اس کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور فرشتے ہی اٹھا کے لے آتے ہیں ہاں قوم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اگر تالو اپنے گھر سے صبح نکلے اور اس کے ہاتھ میں تبوتے سکینہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو فرشتے دے کے گئے ہیں اور اگر اس کو فرشتے تبوتے سکینا اس کی بادشاہی کے نشانی دے کر گئے ہیں تو پھر ہم اس کو مان لیں گے اس کے سچا ہونے کے لیے خیر اگلے دن تالوط نکلے ان کے ہاتھ میں تابوت سکینہ تھا نہ ماننے والی قوم نے بھی ان کو مانا بادشاہ مقرر کیا اور ان کی امارت میں انہوں نے جیسا تیسا جہاد کیا وہ ایک لمبی تفصیل ہے وہ ہمارا موضوع نہیں اب تبوت سکینہ جو ہے وہ دنیا میں کسی انسان کی دسترس میں نہیں کسی قوم کی دسترس میں نہیں بلکہ تحمل الملائکہ اس کو فرشتے اٹھا کے لے آتے ہیں لے جاتے ہیں نبی کریم یہ بات یہاں پوری ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیرت مہدی کے سچا ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دنیا تین ہزار سال کے بعد اکمت التابوت سکینہ دیکھے گی اور فرشتے تابوت سکینہ اٹھا کے لے آئیں گے اور حت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دنیا میں ظاہر کر دیں گے کہ یہ تابوت سکینہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے اس میں انبیاء کی یادگار موجود ہے اور یہ ان کے سچا ہونے کی نشانی جس طرح ایک بادشاہ کے تالود کے بادشاہ کی ان کی تصدیق کے لیے اللہ نے تبوتِ سکینہ بھیجا حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبوت سکینہ کو ان کی تصدیق کے لیے دوبارہ سے فرشتے دنیا میں لے کے آئے دنیا میں جہاں ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر کے فرشتوں کے ذریعے اب اس کو مادھی تک پہنچایا جائے گا اس تابوت کو دیکھ کر مسلمان تو پہلے ان کے حامی ہیں اور ان پر بیعت کر چکے ہوں گے اس تابوت کو دیکھ کر بہت سے عیسائی بہت سے یہودی اور رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرت فرمایا بہت سی اقوام ایسی ہیں جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گی اور مسلمانوں کے اس لشکر کی تعداد جو ہے مہدی کا حامی اور ان کی بیعت کرنے والا ہوگا وہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائے گی یہ ان کے سچا ہونے کی ایک ان دو واقعات ایک لشکر ان کے مخالف لشکر کا دنس جانا اور دوسرا تابوت سکینہ کا ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونا یہ ان کی تعداد کو اور ان کی حمایت کو بڑھا دے دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے گا اس زمن میں رسول اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اس سرزمین نہیں جزیر العرب عرب کی پوری ریاستوں پر جہاں جہاں عرب امارات قائم ہیں عرب حکمرانیہ قائم ہیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پہلی جنگ کے نتیجے میں اس سارے علاقے کو فتح کر کے اسلام کو نافذ کر دیں دوسری جنگ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول وسلم نے فرمائے ثم تقتلونا بفارس تمہاری دوسری جنگ جو ہے وہ فارس سے ہوگی فارس ایران کا جو ہے وہ قدیمی نام تو فارس سے جنگ کی صورت یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فارس ایرانیوں کا جو نظریہ مہدی ہے وہ اس نظریہ مہدی سے بالکل مختلف ہے وہ تو ایسے مادی کو مانیں گے نہیں جو آ کر شریعت کے نفاظ کی بات کرے یا جو آ کے اہل سنت کے طریقے مطابق شریعت کو نافذ کرے جہاد کے ذریعے نافذ کرے اور جو ہے وہ مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ کے مطابق جو جو ہے بیت لے اور جہاد کے طریقے کو چلائے ان کا تصور ماہدی جو ہے وہ اس تصور مادی سے بالکل مختلف وہ ان کا انکار کر دیں گے اور اپنی طاقت اور اپنی فوج کے زوم میں احتمادی کو للکا گے کہ آپ کی ہماری کلی جنگ ہم آپ کو نہیں مانتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دوسری جنگ جو ہے وہ فارس سے ہوگی اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے اور مسلمانوں کو ایک زبردست فتح عطا فرمائیں گے اور فارس اور اس کے قریب قریب کے سارے علاقے دوسری جنگ میں فتح ہو جائیں گے اتمادی رضی اللہ عنہ کی تیسری جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس علاقے میں ان دو بڑی طویل دو بڑی فتوحات کے بعد تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی جنگ جو کفر اور اسلام کے مابین ہوگی وہ لڑی جائے گی جس کو احادیث میں الملحمۃعودما الملحمۃ کہا جائے یہ حدماد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہونے والی تیسری جنگ ہے اور اس کا مخالف کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کا نام لیا ہے الروم, الروم. پھر تم لشکر کی شکل میں روم، رومیوں سے جنگ خود گے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب لفظ الروم بولا جاتا ہے تو اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں. ایک تو مطلب ہے خود الروم روم کی سرزمین اور روم بدلتا بدلتا وہ اب اٹلی کی شکل اختیار کر چکا ہے اٹلی کے علاقے کو یہ قدیم روم طالبی اٹلی کا علاقہ دوسرا جب لفظ روم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب بھی ہوتے ہیں عیسائی تو محدسین یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جہاں روم کی بات ہے اس سے مراد جو ہے وہ علاقہ مراد نہیں مذہب مراد ہے بعض اوقات روم کہہ کے قوم مراد ہوتی ہے علاقہ مراد ہوتا ہے بعض اوقات الروم بول کر مذہب مراد ہوتا ہے یہاں الروم کا لفظ بول کر مذہب مراد ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتمادی رضی اللہ عنہ کی تیسری جنگ عیسائیوں اور عیسائیوں کے ہمنوا جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ نیٹو کی شکل میں ہوں یا اس زمانے میں جو شکل ہو مد مخالف جو ہیں وہ دنیا عیسائیت ہو تیسری بڑی جنگ لڑی کہاں جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے علاقے دابق کے مقام پر لڑی جائے گی اور اس علاقے کو اعماق بھی کہتے اعماق اور دابق دو نام ہیں اس علاقے کے یہ شام کے علاقے میں کھلی ایک یعنی میدانی علاقہ ہے جس میں یہ طویل یہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس میں لڑی جائے گی المل حمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی طرف سے اسی ڈویژنیں آئیں گی سمانین رایتن یہ حدیث ابو داود شریف میں موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مشکات المصابی میں موجود ہے سمانین رایتاً اسی ڈویژنیں جیسے برگیڈ ہوتی ہے فوج کی ایک ریجمنٹ ہوتی ہے اس کو عربی میں رایہ کہتے ہیں جن کے پاس ایک الگ نشان یا ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا جس طرح فوج کی مختلف فلاں ریجمنٹ ہے یا بلوچ ریجمنٹ ہے فلا ایک پوری ڈویژن کو ایک پوری ریجمنٹ کو رایا کہتے ہیں اسی اسی کافروں کی منظم ہو کر آئیں گی تختہ عشر الف ہر ڈویژن بارہ ہزار پر ہوگی ہر ڈویژن کے نیچے بارہ ہزار ہوں گے بارہ ہزار کو اسی سے ضرب دیں تو نو لاکھ ساٹھ ہزار نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج بنتی جو کافروں کی طرف سے میدان میں اترے گی اور مقابلہ کرے گی مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مدد میں ان کی طرف سے اسی ڈویژن اور ہر ڈویژن کے نیچے بارہ ہزار کا لشکر نو لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج کا مقابلہ مسلمانوں کے لشکر مہادر رضی اللہ عنہ سے ہوگا اور رسول وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنگ جو ہے وہ تین روز تک جاری رہے گی اور تیسرے روز اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح فرمائے یہ طویل ترین جنگ طویل نہیں ہولناک جنگ ہے اور اس میں شامل ہونے والوں کی چونکہ تعداد زیادہ ہے اور یہ جنگ جو ہے اس میں مسلمانوں کی طرف جو ہے اس میں حصہ لینے والے چونکہ زیادہ ہیں تو رسول اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگ اس سے پہلے کی جو جنگیں ہیں مسلمانوں کی کے تین حصے ہو جائیں گے اس جنگ میں مسلمان تین فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک فرقہ وہ ہے جو جنگ سے بھاگ جائے جو کہے گا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے منافقین اللہ اللہ ان کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے ان کو توبہ کی توفیقی نہیں ہوگی وہ اسی نفاق پر اور اسی کفر پہ مریں اور دوسرا ایک گروہ ایسا ہوگا مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ یقتطلون کے یقتطلون وہ شہید کر دیے جائیں مسلمانوں کی ایک, ایک تہائی جو ہے ایک تعداد وہ ان جنگوں میں شہید ہو جائے گی رسول وسلم نے ارشاد فرمایا ہم افضل الشہد اللہ کے ہاں وہ افضل شہدہ میں شامل کیے تھے شہادت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا کیا جائے اور ایک تہائی ایسی ہوگی فیفتون جو فتح کریں گے جس کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے وَهُمْ لَا يَفْتَتِنُونَ ابدن اللہ تبارک و تعالی اس عظیم جنگ کے بعد ان کو کسی بڑے فتنے میں مبتلا نہیں کریں یہ ملحمت القبرہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہے اسلام کی بہت بڑی فتح ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ کی ضمن میں اس جنگ کے تحت چھوٹی چھوٹی جنگیں مختلف علاقوں میں حتمادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمانڈروں کی اپنے ماتحت افراد کی شکل میں یہ جنگیں گے خود جن جنگوں میں حصہ لیں گے وہ یہ بڑی جنگ ہے اور اس جنگ کے ضمن میں ایک جنگ کا تذکرہ آتا ہے جو ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہندوستان کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے اور ہندوستان کے جو حکمران ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ کر حیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے اور سارے علاقے میں جو ہے اسلام غالب آ جائے گا اور اسلام جو ہے یہاں اللہ فتح عطا فرمائیں گے اسلام غالب آئے گا اور یہاں کے حکمران باندھ کر زنجیروں میں اتمادی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جائے تو اس ملحمت القبرا عیسائیوں سے بڑی جنگ میں مسلمانوں کی فتح اب مسلمانوں کو پوری دنیا میں فاطح فتح کا رستہ ہموار کر دے گی اور چھوٹے چھوٹے وہ لوگ جو عیسائیت کی وجہ سے قائم ہیں یا ان کے مدد سے قائم تھے وہ خود بخود ختم ہوتے جائے ہندوستان فتح ہے اس قریب کے علاقے فتح ہیں سارے فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال ان کو عطا فرمائے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چوتھی جنگ جو حدیث شریف میں آئی ہے سما تغزون القستنتنیا پھر تم قستنتنیا پہ جنگ کرو گے اور یہ انسانی تاریخ کی واحد عجیب و غریب جنگ ہے اس جیسی جنگ نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ اس جیسی جنگ اس کے بعد ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روم عیسائیوں کی فتح کے بعد اسلام غالب آتا چلا جائے گا ایک حضور اسلام رمایہ مسترا ہرکل ہرقل کا شہر یہ قسطنطنیہ جو آج کے آہ آہ ترکی استنبول کا پرانا نام استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ. تو یہ شہر باقی رہ جائے گا اس کے جو حکمران ہیں یہ کفر کے اتحادی ہوں گے یہ اپنا شہر ات مہدی کے حوالے نہیں کریں گے وہ اس خلافت کا حصہ نہیں ہوگا نہیں, ب... نہیں بننے دیں گے تو حج مہدی ان کے پاس آئیں گے اپنا لشکر لے کر اور ان پر حملہ آور ہوں گے اور دنیا کی ایسی جنگ ہے جو بغیر اصلے کے لڑی جائے جس میں کوئی تلوار کوئی تیر کوئی گولی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی بغیر اسلح کے جنگ لڑی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قسطنطنیہ جنہوں نے دیکھا ہے یا اس کی تصویر دیکھی ہے وہ سمندر کے کنارے استنبول کا شہر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا لشکر قسطنطنیہ کو یعنی استنبول کو گھیر لے گا اور مشرقی جانب والے جو مسلمانوں کی فوج کھڑی ہوگی وہ مل کر زور سے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو استنبول کے اس حصے والا قسطنطنیہ کے مشرقی جدھر کھڑے ہو کے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کے دروازے کھل جائیں اور وہاں ایک فصیل ہے جو اب بھی قائم ہے اس کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان ان دروازوں سے مشرقی طرف سے استنبول میں داخل ہو کسی کا قتل نہیں کریں گے داخل ہوتے چلے جائیں گے اور مغربی سائڈ پہ جو کھڑے ہیں وہ ادھر کھڑے ہو کے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وہ دیوار گر جائے گی وہ دروازے کھل جائیں گے وہ ادھر سے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں ہیبت اور روب کی وجہ سے یہ لوگ اپنی حکومت ان کے حوالے کر دیں گے اور نہ تلوار چلا نہ تیر چلی نہ کوئی زخمی ہوا نہ قتل ہوا پورا کا پورا کچھ شہر جو ہے فتح ہو گیا یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے یہ وہ ذکر الہ ہے جس کی برکت سے اللہ نے فتح عطا کی ہے اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ذکر تو ذکر آج بھی ہوتا ہے سوال تو یہ ہے ذاکرین کی تعداد آج سے پہلے بھی دنیا میں رہی اب بھی یہ ہے دنیا میں ذکر کرنے والے اللہ کے بندے بہت سے قائم ہیں جن ان کے لیکن ایسے ذکر کرنے والے کون ہیں جن کے ذکر سے جو ہے وہ فتح ہو. ذکر سے فتح کب ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے ذکر سے فتح اس وقت ہوتی ہے جب ذکر اللہ کا خوف تو ہے اللہ کی محبت میں ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کے ساتھ حرکت ہو ذکر کرنے والے خانقاہی نظام جو ہے وہ جہاد کے سلسلے میں چلیں ذکر کرنے والے ذاکرین کی زبانیں جو اللہ کے ذکر سے تر ہیں اور جن کے قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھے جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے رتم اللسان ہیں وہ مقدس زبانیں اور وہ پاک گناہوں سے پاک ہاتھ اور قدم جب اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے اترتے ہیں تو ان کا ذکر ان کے اسلح بن جاتا ہے اللہ ان کو فتوحات عطا کر دیتے اور دوسرا وہ ذکر جو خلافت کے تحت ہے اس ذکر سے پتہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ زگر ایک خلیفہ کے تحت ہے یہ عبادات وہ کامل عبادت ہے کہ دین اپنی اپنی شکل پوری کر چکا ہے جہاں نماز ہے تو خلافت کے تحت ہے جہاں منڈی ہے تو خلافت کے تحت ہے جہاں دکانداری اور تجارت ہے تو خلافت کے اصول کے مطابق ہے ان کے زبانے میں سود نہیں ہے خلافت کے تحت ملاوٹ نہیں ہے خلافت کے تحت جھوٹ نہیں ہے خلافت کے تحت منافقت نہیں ہے لہذا ذکر کرنے والے کے ذکر کا معیار بلند ہو چکا ہے جو جس زمانے میں وہ جی رہا ہے اس میں سود کی ہوا نہیں ہے اس کی منڈی میں سود نہیں ہے خلافت کے تحت ہونے والی تجارت میں سود نہیں ہے جو لباس وہ استعمال کر رہا ہے اس میں شک و شبہ اور سود نہیں ہے لہذا اس کی عبادت کا معیار اس کے ذکر کا معیار بڑھ گیا ہے اور وہ اس معیار تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے فتح عطا کر دی اور یہی صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہوا بہت سی جنگیں ایسی ہیں صحابہ پہنچے ان کی صورت کو ان کے لباس کو ان کے ان کے اتوار کو دیکھ کر کافر نے کہا ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے جزیا لو صلح کرو ہم آپ سے صلح کرتے ہیں ہم آپ سے جنگ اور بعض اوقات مسلمان گئے بھی نہیں ہے ایک پرچی لکھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رکے سے فتح ہو رہی ہے ان کے پیغام سے اور ان کے لکھے ہوئے خط سے اللہ فتوحات عطا کر یہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چار بڑی جنگیں ہیں اس کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں جو دنیا بھر کے علاقے کو فتح کر دیں گی ان میں جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حامی ہوتا ہے اور ایک مخالف ہوتا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے, زمن میں سمجھانے کے لیے بڑے کون پہلے جیسا کہ آپ سن چکے کہ علما اولیا کی جماعت جو ان کے ہاتھ پر بیت کرے گی وہ ان کے پہلے عامی و تلازماً ان کی تلاش میں ہیں ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر اول بیعت کرنے والے اور عرب میں ان کی مدد کرنے والے احادیث کی تصریح کے مطابق وہ عرب میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور شریعت اسلامی کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو خاندان بنو و حاشم سے تعلق رکھتے ہیں جو خود حید مہدی کے خاندان سے اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے عرب گورنمنٹ جو ہے وہ بنو و حاشم کے افراد کو بنا کسی غلطی کے بغیر کسی قصور کے جو شخص تھوڑا پڑھ لکھ گیا ہے اور اس کی تھوڑی سی وہ دین کی طرف راغب ہے اس کو اٹھا کر جلا وطن کر دیتے ہیں یا اس کو نظر بند کر دیتے ہیں بنو و حاشم میں خود ذاتی طور پر شیخ ابراہیم آصاب فائز الحاشمی جو مکہ میں خاندانی نظام چلا آ رہا ہے وہ قبائل کا سسٹم عبد المطلب جو تھے وہ سردار ہوئے تو آج بھی وہ خاندانی قبائلی سسٹم بنو حاشم اور قریش کا موجود ہے اور ان کو اتھارٹی حاصل ہے جس طرح پاکستان میں قانون چلتا ہے پنچایت کا یا جرگے کا پنچایت کے فیصلے کو مانا جاتا ہے یا جرگے کے فیصلے کو آئینی طور پر مانا جاتا ہے عرب میں قبائل اگر سردار کوئی فیصلہ کر لے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا وہ آئن کیسا ہے اس کو مانا جاتا ہے وہ قابل عمل تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں بنو ہاشم کے نوجوانوں کا کیا سلسلہ ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہزاروں نوجوانوں کی فہرست موجود ہے جن کا کیس چل رہا ہے بغیر کسی قصور کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے صرف اس جرم پر کہ بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں دین دار ہیں کہیں یہ نوجوان مل کے کوئی ایسی جماعت نہ تیار کر لیں جس سے جو ہے گورنمنٹ کو نقصان پہنچے یا وہ انقلاب لے آئیں بالخصوص عرب میں آنے والے تیونس اور مصر کے انقلاب کے بعد یہاں کے بنو ہاشم پر بہت زیادہ سختی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بنو و حاشم جو ہیں وہ جیلوں میں بغیر کسی غلطی کے بغیر کسی قصور کے قید ہیں اور البرحان تھے علامات حدیث کی کتاب ہے جس میں کو جمع کیا گیا الفتن حدیث کی کتاب میں موجود آپ سن کر حیران ہوں گے نبی کریم صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حد مادی بیت اپنے اعلان مہدبیت اور بیت کر لینے کے بعد پہلا کام جہاد میں جانے سے پہلے پہلا پہلا کام یہ کریں گے کہ یستخرج تخرج منقانفی سجنی میں بنی ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیل میں بن و حاشم کے جو نوجوان اور وہ لوگ جو بغیر کسی قصور کے قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے حدیث شریف میں موجود ہے اور اس کی امکانی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں قید ہیں اس وقت میں موجود یس تفریج منکانہ فی سجنی من آشم اور حید کے حامیوں میں ایک جو ہے ہمارے علاقے کی خوش قسمتی میں ہے رسول نے فرمایا کہ جب مہادی خلاف اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے تو ان کے حامیوں میں بڑے حامی قدیات من قبل خوراسان خوراسان کی طرف سے آئیں گے خوراسان افغانستان کا قدیم نام پرانا نام ہے خوراسان جس میں افغانستان پاکستان کے قبائلی علاقے اور ایران کا کچھ حصہ جو ہے اس خوراثان میں شامل ہے حضر السلام نے فرمایا جب تم دیکھو یہاں سے سیاہ جھنڈوں والے آ رہے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ ان نفیحہ خلی فت اللہ علمی کیونکہ یہ اتمادی کے سب سے بڑے مددگار و حامی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو اس قوم کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ مادی کے حامیوں میں سے بڑی تعداد اور ان کے مخالف ایک گروہ آپ نے دیکھا سب سے پہلا خود عرب کے حکمران نمبر دو گول لشکر جو شام سے آئے گا بارہ ہزار کا جو ان کے خلاف لڑے گا اور تیسرا عالم کفر جو ہے جن کے خلاف جنگیں ہیں فارسی ہیں اور یہ روم عیسائی جو ان کے خلاف جنگیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتمادی کے حامیوں میں شامل فرمائے ابھی جو ہے وہ ساتھیوں نے کھانے کا تو اہتمام کیا ہے نماز کے بعد کھانا ہے ہاں جی نماز اور نماز کے بعد کھانا ہوگا اعتمادی رضی اللہ عنہ کے موضوع پر دو تین باتیں جو ہیں وہ ان کے موضوع پر باقی ہیں کہ اعتمادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کریں گے کیا خلافت کے قائم کر لینے کے بعد ان کی خصوصیات اور صفات کیا ہیں ایک بات اور کتنا عرصہ یہ دنیا میں رہیں گے اور کب وفات ہوگی اور ان کا نماز جنازہ کون پڑے گا اور ان کی تدفین کہاں ہوگی ان نماز کے بعد کچھ موضوع جو ہے دجال اور دجال کی کے موضوع پر حط عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف اور ان کے آنے کا زمانہ اور علامات اور حط عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حط عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی جو ہے موٹی موٹی علامات قیامت و حوال کو بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ